السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ بعد آج کے خطبے کا موضوع تھا استعداد رمضان. یعنی رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں اس کا استقبال کیسے کریں اس موضوع پر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ رب العامین کے حمد و سنا بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر و سلام پڑھا اس کے بعد تخوا کی وصیت فرمائی بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اور جب تمہاری وفات ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو یادین منتق اللہ فرقانہ ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ ہر تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دے گا یق فر عن اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا وہ یکف القم اللہ حضر الفضلعزیم اور اللہ ہربامن تمہیں معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو بدل کفارہ عطا کر دے گا اور اللہ رب فضل عظیم والا ہے اللہ کے بندو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کا مہینہ آتا تو آپ نے صحابہ کو خوشخبری سناتے اور حدیث سناتے عطا کم رمضان شہر و مبارک تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے مبارک مہینہ ہے فرض اللہ عضا وضل علیکم سیامہ اللہ رب الرامن تم پر اس مہینے میں روزوں کو فرض کر دیا ہے اس مہینے میں روزوں اس آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جو سرکس یاتین ہیں ان کو جکر دیا جاتا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اور جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا لہذا مومنوں کے لیے حق ہے کہ وہ خوشی منائیں اور اس طریقے سے اس مہینے کا استقبال کریں اور ان کے دلوں کے اندر شوق پیدا ہو یہ بہت تھوڑے دن ہیں اور ان تھوڑے دنوں میں اللہ ابراہین کی طرف سے خیر اور رحمتوں کی برکھا ہوتی ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے نیکیوں میں اور نیکیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا آتا ہے اور یہ اللہ ابراہین کے شاعر کی تعظیم میں سے ہے لہذا رمضان کا استقبال ہمیں اللہ کے توبہ اور نیت اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے رمضان کا مل جانا اللہ ارب الامین کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے عمر کی لمبائی یعنی عمر کا لمبا ہونا نیک عمل کے ساتھ یہ اللہ اربامین کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے اور سب سے بہتر لوگوں میں سے وہ انسان بھی ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں اور برے لوگوں میں سے وہ برا انسان ہے جس کے پاس عمر تو لمبی مل جائے اسے لیکن اس کے عمال بہت زیادہ برے ہوں مومن خوشی مناتا ہے اس مہینے کے آنے کی وجہ سے اور اللہ ابراہین دعا کرتا ہے کہ اللہ ابراہن سے رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور اللہ ابراہن کے اطاعت پر عزم کرتا ہے اور اللہ کے صور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے اور رمضان کی تیاری کے لیے ماہ صابان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے صبر کا مہینہ ہے احسان کا رحمت کا مغفرت کا دعا کا صدقات و خیرات کا قرآن کی تلاوت کا توبے کا اور جہان نم سے آزادی کا مہینہ ہے اللہ کے بندوں روزانہ اللہ ابرامین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا باغ الخیر اقبل و یا باغیہ الشر اقصر اے خیر تلاش کرنے والے آگے بڑھو اور اے شر کے پیچھے پڑنے والے شر سے بعد آ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور اس مہینے میں کثرت سے اللہ العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ جسے عطا کر دیا اسے بہت سارا خیر مل گیا بہت ساری بھلائی مل گئی ہو سکتا ہے اگلا رمضان اسے نہ ملے یہ بہت معمولی ایام ہیں بہت عظیم موسم اور مہینہ ہے بہت جلد ختم ہو جانے والا ہے وہ انسان خوش نصیب اور ساتھ مند ہے جو اس مہینے کا استقبال کرتا ہے اس مہینے غنیمت سمجھتا ہے ایک مرتبہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور تین مرتبہ آمین کہا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے آمین کہیں سے پہلے آپ آمین نہیں کہتے تھے تومان نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبیل امین آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کی, کی نا خاک آلود ہو جو بُڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے میں نے اس پر آمین کہی پھر امان نبی نے فرمایا کہ امین نے فرمایا کہ اس آدمی کی نا خاک آلود ہو جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے اس پر میں نے آمین کہی پھر جبیل امین نے فرمایا اس آدمی کی نہ خا کالود ہو جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور ہمارے اوپر درود نہ پڑھے لہذا میں نے اس پر بھی آمین کہی اس لیے اللہ کے کا جب نام آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے یہی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں یا آنکھوں پر اشارے کرتے ہیں یہ ساری چیز اللہ کے سور کی سننے سے ثابت نہیں ہیں لہذا اللہ کے بندو ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس عظیم مہینے کے استقبال کے لیے دلوں کی دلوں کو پاک و صاف کرنا چاہیے حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت خیر میں رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں ایک ایسا ایک ایک وائز یعنی اس کا دل ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے اور اپنے, اپنے, اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہتا ہے ایسا انسان ہمیشہ خیر کے اندر رہتا ہے لہذا ہم نیت کریں عزم کریں سچا عزم گناہوں سے توبہ کریں اخلاص کے ساتھ اللہ البامن کے ساتھ وعدوں کو پورا کریں اور اس مہینے کے لیے پروگرام بنائیں اور اپنے فاضل اوقات کو اللہ رب الامن کے اطاعت کے اندر صرف کریں رمضان کو کھانے پینے میں ضیافتوں اور مہمان نوازی میں اور اس طریقے زیارتوں میں اور فضول خرچیوں میں یا اس طریقے سے بازاروں میں جا کر کے اپنے رمضان کے مہینے کو نہ گزاریں کیونکہ یہ مہینہ اس لیے نہیں بنایا گیا ہے اللہ کے مندو رمضان کا مہینہ بہت بڑا مدرسہ ہے یہ ہمیں بہت سارے نیک آدتوں کی نئی چیزوں کی عادت ڈالتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو راتوں کو نہیں پڑھتا نماز قیام ملیہ نہیں پڑھتا یا اس طریقے سے جو انسان کبھی کبھی قرآن اٹھا کر کے پڑھتا ہے لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تراویح کا بھی اہتمام کرتا ہے اور رمضان اور رمضان کے مہینے میں قرآن کو بھی کم سے کم ایک بار ختم کرتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے انسان رمضان کے مہینے میں بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے اپنی شہوتوں پر کنٹرول کرتا ہے تو رمضان کا مہینہ تمام چیزیں ہمیں سکھاتا ہے رمضان کا مہینہ نفس پر کنٹرول سکھاتا ہے آپ دیکھیں فجر کی دان ہوتی ہے انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور جب مغرب کی دان ہوتی ہے انسان کھانا شروع کر دیتا ہے تو یہ چیز ہمیں اس بات کو سکھاتی ہے کہ ہم کنٹرول کریں اور اللہ رب العالمین کے بات کے لیے ہمیشہ سرگر میں عمل رہیں اس طریقے سے جماعت کی پابندی کے لیے جماعت کے پانے کے لیے انسان دوڑ کر کے مسجد میں آتا ہے قرآن ختم کرنے کے لیے مسابقہ کرتا ہے یعنی ختم قرآن ختم کرنے کی کم سے کم اس کے بارے ایک بار نیت ہوتی ہے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں وقت کی قیمت سکھاتا ہے ہم ایک ایک منٹ کا حساب رکھتے ہیں افطاری میں نمازوں میں قیام اللیل میں قرآن کے ختم کرنے میں لہذا ہمیں ہمیشہ وقت کی قیمت کو سمجھنا چاہیے اور رمضان کے مہینے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت پہ اپنے وقت کو استعمال کرنا چاہیے اللہ کے بندوں ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے سچی توبہ کریں کثرت سے استغفار کریں اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیں اور جنہوں نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے برا سلوک کیا ہے خاص طور سے اگر ہمارے رشتے دار ہیں ہم ان کو معاف کر دیں اگر ہم ان کو معاف کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرے گا اس طریقے سے رمضان کے مسائل کو زکات الفطر کے مسائل کو قیام اللیل کے مسائل کو بھی ہم کو سیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ سچا ہوتا ہے اور اسے اطاعت کی توفیق دیتا ہے اور اسے اطاعت اور بندگی کو اس کی نظر میں محبوب محبوب بنا دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے زبان کی اپنے آنکھ کی اپنے ہاتھ پاؤں کے حفاظت کریں اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مل قلز علم البی صلی اللہ حاجت فی شرابہ جو آدمی جھور بات نہ چھوڑے جھور پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ ابراہین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑ دے کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا چھوڑ دیں پانی پینا چھوڑ دیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دل اللہ ابراہین کا تقویٰ پیدا ہو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ البراہین ہم رمضان کا مہینہ سے فرمائے اور رمضان کے مہینے میں سیام و قیام کی توفیق دے اور ہماری گردنوں کو ہمارے ماں باپ کی گردنوں اور تمام مسلمانوں کی گردنوں کو اللہ ابراہن جہنم سے آداد کرے یہ ساری بات انہوں نے پہلے خطبے کے اندر شاعظ فرمائی دوسرے خطبے کے نرشاد فرمایا اللہ البرامین کی حمد و ثناء کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد کہ اللہ کے بندو اس مہینے کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کو روحانی غزہ پہنچائیں نفس کا تذکیہ کریں ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مختلف قسم کے پکوان تیار کریں جسمانی غذا کے لیے رمضان کا مہینہ نہیں بنایا گیا ہے رمضان کا مہینہ روحانی غذا کے لیے بنایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کو صاف کریں اپنے روح کو غذا پہنچائیں اپنے نفس کا تذکیہ کریں گناہوں کی مغفرت کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو تلاش کریں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرائیں اللہ ہر برامین کردہ مندی کے لیے دوڑ پڑے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ آدمی جو رمضان میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ ہی سجر و سباب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اسی سجر و کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو شب قدر کو جاگتا ہے شب قدر میں قیام کرتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی سجر و کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کر دیتا ہے ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزوں کو واجب سمجھیں اور اس کے ثواب میں اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے امید رکھیں اور رمضان کا روزہ خوشی سے رکھیں اسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں نہ کسی عبادت کو بوجھ سمجھیں بلکہ خوشی خوشی ان تمام باتوں کو کریں اور جب انسان کو اللہ تعالی نیک کمال کی توفیق دیتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اسے خوش ہے اور اللہ تعالی اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتا ہے اے اللہ کے بندو اللہ رب العالمین بڑا غفر الرحیم ہے معاف کر دینے والا ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے گناہوں کو درگزر کر دینے والا ہے اور معمولی نیکیوں پر بہت زیادہ ادر و ثواب دینے والا ہے اس نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے اس کے دروازے جنت رمضان کے مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں اس کی نہریں جاری کر دی جاتی ہیں پھوریں زینت اختیار کر لیتی ہیں اور اس کی نعمتوں کی تکمیل ہوتی ہے جسے اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بیان تیار کر رکھی ہے لہذا اس رمضان کے مہینوں غنی میں سمجھو اس رمضان کے مہینے کو آخری مہینے سمجھو یہی نہیں بلکہ ہر رمضان کے روزے کو آخری روزہ سمجھو اگر یہ سوچ کر کے کرو گے تمہاری نیتوں کے اندر اخلاص ہوگا اور ہماری یہ باتیں اللہ اب ابراہین کی یہاں قبولیت کا درجہ پائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ البراہین ہمیں رمضان کا مہینہ سی فرمائے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ زیادہ نیک امال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک و صاف رکھے اور اللہ ابراہین ہمیشہ ہمیں رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو ہمیشہ نیک امال کرنے کی توفیق دے امین و جداکم اللہ خیب و صلی اللہ محمد علیہ وصب ازمین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ